أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أطل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى من الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قال النبي صلى الله عليه وسلم سبات يذلهم الله ويهذلهم يوم لا دل إله إلا ذل له الإمام العادل وشاق النشاء في عبادته وعبده ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحبى في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل طلبت امرأة ذات منصب وجمال فقال إني يخاف الله ورجل ذكر الله خاليا ففازت عيناه الحديث پر بہل بخاری شرح سدری وی رمری وحل تمل سانی یا کب دل محترم سام دیکھ آپ کو معلوم ہے کہ یہ پروگرام وقتی طور پر یہاں رکھا گیا ہے کوئی پہلے سے فکس نہیں تھا جمعے کے خطبے کے لیے میرا وعدہ تھا کہ حسین آباد پہنچ کر جمعے کا خطبہ دینا لیکن سو اتفاق راستے میں گاڑی لیٹ ہوئی جس کی وجہ سے جمے سے اتنا پہلے نہیں آ سکا جتنا آنا چاہیے تھا نوجوانوں نے مشورہ دیا اور مشورے میں یہ بات طے پائی گئی کہ شاہ کے بعد وہ پروگرام رکھ دیا جائے چونکہ آج کا دن خالی تھا اس لیے پروگرام کرنے کا موقع مل گیا اور مجھے امید ہے کہ آپ ہماری مجبوریوں کو سمجھیں گے کیونکہ یہاں جب میں آتا ہوں خاص طور سے یہاں کی بات میں کر رہا ہوں تو یہاں کے لوگ بڑے ضد زدد بھی زیادہ کرتے ہیں کہ آپ کو تین گھنٹے بولنا ہے چار گھنٹے بولنا ہے دو گھنٹے بولنا ہے برا نہ مانے میری بات کا مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ شاء آپ ضد نہیں کریں گے کیونکہ چھبیس کو میرا پروگرام بجٹ بنارس میں تھا ستائیس کو مؤمہ تھا اٹھائیس کو پھر یہ پروگرام لوہتا میں تھا اور اسی طریقے سے کل بھوئی میں یعنی ابھی تک کوئی دن خالی نہیں ہے اور کل دیوریا میں ہے پھر پرسوں پھر وہاں سے بھاگ کے جانا ہے سید راجا اور پھر چار کو مدن پورے میں ہے پھر پانچ کو پرتاپگڑ میں اور پھر چھ سات کو دھلیا کی طرف جانا یعنی کوئی دن خالی نہیں اس لیے ہم یہ نہیں چاہتے کہ ساری جگہ کا خمیازہ یہیں بغل ہمیں ہر جگہ دیکھنا ہے مجھے امید ہے کہ ان شاء اللہ چونکہ میں آپ ہی کا ایک بیٹا ہوں یہاں کے بڑے بوڑھوں کا اور یہاں کے نوجوانوں کا ایک بڑے جوان کا میں بیٹا, بھائی ہوں اور چھوٹوں کا بھی میں بڑا بھائی ہوں مجھے امید ہے کہ ان شاء اللہ ظلم و ستم ہمارے اوپر نہ کرتے ہوئے ہماری مجبوریوں کا خیال رکھیں گے کیونکہ جہاں پر بھی ہم جائیں گے ان ہماری ہی جماعت کا اس لیے کہ قرآن و حدیث ہی کی آواز کو ہم بلند کرتے ہیں کوئی دوسری آواز اور اس سے اچھی قوم اور کون ہو سکتی ہے کہ جو صرف قرآن کو لے کر چل رہی ہو اے فرمان نبی کو لے کر چل رہی ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اے حدیث کو لے کر چل رہی ہو اس سے اچھی قوم اور کون سی ظاہر باتیں لوگوں نے اس دین کو بٹواروں میں ڈانٹ دیا آپ لوگ برا مت مانے ہم سب سے خطاب کر رہے ہیں اور سب ہمارے اسلامی بھائی ہیں کسی کو کافردی کہہ رہے ہیں یہ نہیں چاہتے کہ اب آپ خود دیکھیے کہ ہر آدمی اپنے اپنے بزرگ کی طرف بلا رہا ہے ہم نے کس کی طرف بلایا ہے کہ ہمیں لوگ گالی ہر آدمی کو آپ دیکھیے ہر عالم کو دیکھیے وہ اپنے بزرگ کی طرف آ رہا ہے مثلا شاپیوں میں آپ تو وہ کہے گا طرف آپ ذرا حمبلیوں میں چلے جاؤ تو وہ کہے گا کہ امام محمد ابن ہمبل سب سے افضل آپ یہاں چلے آئیے آپ مالکیوں میں چلے جاؤ وہ کہے گا کہ ہمارے امام مالک رحمت اللہ علیہ سب سے بڑے امام آپ یہاں جاؤ ہمارے حنفی بھائیوں میں چلے جاؤ وہ کہے گا امام آزم ابو ہنیفر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جاؤ ہمارے بڑے ہی پیار سے میں کہوں گا کیونکہ علاقہ بھی انہیں کہا ہے بڑے مخلص طریقے سے میں اخلاص کے ساتھ لوں گا ہمارے بریلوی حضرات صاحب کے پاس چلے جائیے وہ کہے گا یہ احمد رضا خان کے پاس چلے. ہمارے بہت بڑے بڑے بزرگ ہیں لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے بزرگ کی طرف کبھی نہیں ہو, نہ میں کہوں گا کہ علامہ تیمیہ کی طرف آؤ نہ میں کہوں گا کہ اللہ اللہ کی طرف آؤ نہ میں کسی اور کی طرف بلاؤں گا میں نے اگر کوئی بات کی ہے تو ہم نے کہا قرآن کی طرف آ محمد رسول اللہ صلی اللہ وسلم کے فرمان کی طرف آ بس ہم یہ بات لے کر اٹھے ہیں اور اسی کو ہمارے بازاہباب یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ مولوی جرجس گالی دیتا ہے اماموں کو نہیں مانتا ارے غور کرو میرے دوست اور بزرگوں تم نے ایک کی طرف بلایا دوسرے نے اپنی طرف بلایا تیسرے نے اپنی طرف بلایا اگر ہم بھی کہہ رہے ثنا اللہ کی طرف آ جاؤ تو ہم میں اور ان دونوں میں فرق کیا رہ جائے گا ہم نے یہ کہا ہے کہ صرف عرش والے کے کلام کی طرف آ جاؤ اور مدینے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف آ جاؤ اور میں کوئی بات بغیر دلیل کے نہیں کہہ رہا ہوں طرف تو بھی تم امرائی ملن تزل ماں تمسر تم میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں امام کائنات نے کا ایک طرف اربی الفاظ دوسری طرف اس کا ترجمہ کوئی گالی نہ دیں ترنتوں بھی تم امریکی ملن تزلوما تمسک تم کتاب اللہ وسلمت و رسولی آئلو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں وجود کے طور پر چھوڑ رہا ہوں تیسری کوئی چیز نہیں اور یہ بھی کہہ دیا لن تز الما تمسک تم اور جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تم جب تک تم پکڑے رہو گے لم تزلو تمہیں راستے سے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا تمہیں راستے سے کوئی ہٹا نہیں سکتا اگر تمہیں رائے کے دانے کے برابر بھی اپنے آپ سے پیار ہے اپنے حبیب سے پیار ہے اپنے نبی سے پیار ہے تو اس حدیث کو سے بھی پیار کرو اپنے آپ کا ان جملوں سے بھی پیار کرو کیا کہا جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے لنتزلو تمہیں کوئی بھی گمراہ نہ کرے گا کوئی بھی راستے سے نہ کھائے گا وہ دو چیزیں کیا ہیں سن لو اور کچھ نہیں میں دو چیزیں جو چھوڑ رہا ہوں وہ کیا ہیں لن تزلو ماں سمجھ سک تم بھائی کتاب اللہ وہ سن ایک وش والے کا کلام دوسرے مدینے والے کا فرمان ایک اللہ کی کتاب پرانے کریم دوسرے مصطبہ کا فرمان یعنی حدیث یقین ہوگا انشاءاللہ اس حدیث پر یہ حدیث اور دنیا میں کوئی بیٹا ایسا نہیں یا کسی نے اپنی ماں کا حلال دودھ پیا ہو تو وہ انکار نہیں کر سکتا اس حدیث کا حلال دودھ پینے والا بیٹا اس حدیث کا انکار نہیں کر سکتا کیونکہ یہ رب کے فرمان اور مدینے والے یہ مدینے والے کا فرمان ہے اور مدینے والے کا فرمان ہم کیسے چپلا سکتے ہیں اور آؤ مسلمانوں چند بنیادی چیزیں مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہیں اس لیے کہ میں قرآن کی طرف بلا رہا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف بڑھا رہا ہے. کیا قرآن کریم کی ایک آیت ہم نے آپ کے سامنے دو تین آیتیں پڑھیں پارہ نمبر اکیس شروع ہی وہیں سے ہوتا ہے اکیس میں پارے کی شروعات ہی وہیں سے ہوئی ہے اور تجرمہ کتاب اور اس کے ساتھ میں ایک حدیث بخاری شریف کی پڑھی ہے جس میں ہے کہ سات آدمی عرش الہی کے سائے میں ہوں گے آپ نے ہمارے محترم دوست کی زبان سے جمعہ کا خطبے میں سنا تھا کہ سات آدمی عرش الہی کے سائے میں کون ہوں گے اسی کا فرض پہلے تین چیزیں او کلوما او ایمینل کتاب قرآن کی تلاوت کرو پہلی چیزیں اور آرڈر کس کو دیا جا رہا ہے نبی کو وہ کلو پھیلے امر کا سیلا اے نبی تو اس کتاب کو پڑھ اور نبی کو حکم دینے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف وہ نبی تک محدود ہے بلکہ اے نبی میرے اس حکم کی تبلیغ پوری امت اسلامیہ کے اندر کر دے قرآن کریم کی تلاوت ات ما او ہی من کمنل اے رسول تو پڑھ اس کتاب کو او ہیائی جو تیری طرف وحی کی گئی اس کتاب کو پڑھ جو تیری طرف نازل کی گئی اتلو ما اویا ایلئی من کتاب قرآن کریم کے انک میں سے قرآن میں سے جو کچھ تیرے اوپر اتارا جا چکا ہے نازل کیا جا چکا ہے تو اس کتاب کو پڑھ وہ اکیلے اور نماز قائم کرو یہ دوسرا حکم ہے نماز خائن کو آخر قرآن کی تلاوت کا حکم پہلے اور نماز پڑھنے کا حکم بعد میں کیا قرآن کی تلاوت افضل ہے نماز پڑھنے سے ارے جہاں جہاں آپ قرآن پڑھیں گے تو پڑھیں گے وقم و صلاح تمام افضل عبادتوں میں سے سب سے افضل عبادت نماز ہے تو نماز کا لفظ پہلے آنا چاہیے لیکن نماز کا لفظ پہلے نہیں پہلے قرآن کی تلاوت کا حکم دیا گیا اور بعد میں کہا گیا کہ نماز قائم کرو کیا قرآن کی تلاوت نماز کو فرض ہے لیکن تلاوت تو سنت ہے کیا نماز سے افضل تلاوت ہو گئی جی؟ نہیں آخر کیا وجہ ہے آخر سبب کیا ہے یہ دو چیزیں اور پھر اس کا مین پوائنٹ بتلایا گیا آپ یہ کیسے اندازہ لگائیں گے کہ نماز قبول ہوئی یا نہیں کچھ لوگ کتابوں میں پتا نہیں کیا کیا لکھ جاتے ہیں ایک صاحب کی میں کتاب پڑھ رہا تھا اس میں لکھا تھا کہ جس نے پجر کی نماز نہ پڑھی ہو وہ آدمی زہر کی نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہی قبول نہیں جس نے زہر نہ پڑھی ہو اثر میں آتا ہے تو اس کی اثر قبول نہیں اگر کی نماز پڑھا ہو مغرب نہ پڑھا ہو عشاء کی پڑھنے آ گیا تو اس کی عشاء قبول نہیں میں کہتا ہوں کہ یہ کوئی دلیلی والی بات ہے کوئی دلیل سے بات کہی کہ ہوتی ہے قرآن اور حدیث کی دلیل ہوتی تو ہم مان لیں گے ایک صاحب کی کتاب میں لکھا ہے کہ جو جمعہ کی دن فجر کی نماز نہ پڑھے اس کا جمعہ ہی نہیں آپ نے بھی سنا ہوگا لیکن یہ کیسے پتا لگے گا کہ نماز قبول ہوئی یا نہیں یہ چیز بھی آپ دلیل سے دیکھیں گے ہمارے پاس قرآن کی دلیل ہے کیا بتایا کہ کی پہلے تلاوت کرو قرآن کی پھر نماز قائم کرو ان سلامت حامل پاشاہی بلمل نماز بے شرمی سے روکتی ہے وہاں ذکر اللہ ہی اکبر اور تیسری چیز کیا ہے اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے یہاں پر بتایا کہ ہمیشہ اپنی زبان کو ذکر و میں ذکر الہی میں لگائے رکھو کیوں والا ذکر اللہ اکبر ما نماتون تم جو کچھ بھی کرتے ہو ایک ایک حرکت سب کچھ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو یعنی اللہ تبارک کو تمہارے تمام کارناموں کا علم ہے کوئی ہے تو اللہ تبارک ہم کیا کرنے والے ہیں ابھی ہم کریں گے بعد میں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا علم ہے تو اللہ یعلم ما الما وہ کوئی مورتی نہیں ہے یا کوئی وہ مٹی کا ایک ڈھانچہ نہیں ہے بلکہ وہ اللہ یعلم ما الما اللہ کی حقیقت کو پہچانو کہ اللہ وہ ہے کہ یا الما کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو اس سے اللہ باخبر ہے اس کو وہ جانتا ہے واللہ اللہ عالم اچھی طریقے سے وہ اس کو جانتا ہے تو یہ تین چیزیں ہیں اس آیت کے اندر بتائی گئی پہلے ہم پہلی چیز کو لیں قرآن کریم کی تلاوت عربی لفظ ہے اتل اور اس قرآن کو قرآن کیوں کہا گیا یہ آپ سمجھتے چلیں سے آیا ہے قرآن عربی لفظ قرآن ہے قرآن کرا یقر سے آیا ہے کرا یقر کے معنی پڑھنا قرآن کے معنی پڑھنے والی چیز قرآن اس کو کہتے ہیں جو پڑھا جائے مانے سے اب اندازہ لگا لیجیے کہ قرآن قسم کھانے کے لیے نہیں آیا قرآن تعویذ اور گنڈوں کے لیے نہیں آیا قرآن ڈھونگ رچانے کے لیے نہیں آیا قرآن اور بہت رسم و رواج کے لیے نہیں آیا بلکہ قرآن قرآن یعنی پڑھنے والی چیز کرا یا پڑھنا قرآن پڑھنے والی چیز یعنی قرآن پڑھنے کے لیے اتارا گیا اور اس کا مین پوائنٹ کیا ہے منل کتاب ہمارے یہاں موجود ہوں گے اتلو حافظ الجوزی رحیم اللہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اتلو یہ تلاوت سے مشتق ہے تلون سے مشتق ہے اور تلا یتلو کا معنی اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں تو تلا یتلو کے معنی ہوتے پیچھے پیچھے چلنا تلا یتلو کا معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا اوتلو اے نبی تو قرآن کے پیچھے پیچھے چل مطلب کیا ہوا یعنی قرآن کو پڑھو اور قرآن کے میں جو کچھ لکھا ہے اس کے بعد میں اس پر عمل کرو قرآن کے پیچھے پیچھے چلنا اتلو خدا یتلو کے معنی پیچھے پیچھے چلنا اتلو پیچھے پیچھے چل یعنی قرآن کو پڑھو اس کے بعد میں عمل کر عمل آپ اسی وقت کر پائیں گے جو کسی چیز کی جانکاری آپ کو رہے گی نا. تو قرآن کو پڑھیے پہلے قانون پڑھیے وکیل وکالت بعد میں کرتا ہے وکیل جج کے سامنے جا کر زیراب میں کرتا ہے پہلے قانون کو پڑھتا ہے تو قرآن اٹ از اے لا یہ سنویدھان یہ ایک آخری قانون ہے اور وہ قانون جو حتمی قانون ضروری قانون اور اس کے بغیر دنیا کی کوئی چیز چل ہی نہیں سکتی یہ وہ قانون ہے کہ دنیا کے تمام قانون بدلے جا سکتے ہیں لیکن قرآن نہیں بدلا جا سکتا اور قرآن کا قانون ایسا ہے کہ جو ہمیشہ کام میں آنے والا ہے آپ دیکھ لیجئے روزانہ پارلیمنٹ میں قانون بنتا ہے کل پھر آج بنا کل پھر آج بنا نہیں چل پاتا ہے جو قانون کو بدلنا پڑتا ہے لیکن قرآن ایک ایسا قانون ہے کہ لا تبدیل خلیمات اللہ کے قلمات میں تبدیلی نہیں ہوتی اللہ نے جو کہہ دیا وہ قانون اٹل ہے لاسٹ لا لاسٹ گائڈ بک یہ ایک آخری رہنمائی کرنے والی کتاب ہے اس کے بعد کوئی کتاب ہی نہیں آئے گی اب کوئی اللہ تبارک کتاب کو نازم نہیں کرے گا یہ ایک ایسا قانون اسی لیے آخری کتاب چونکہ شری کشن نے بھی ارجن سے کہا تھا کہ یدا یدا ہی دھرم سے گلا نبوتی بھارت جب دھرم ادھر میں ملتا ہے یعنی دھرم کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے تب اوتار لیتے لوگ تب اوتار پیدا ہوتا ہے یعنی جب دھرم میں بگاڑ ہوتا ہے تب اوتار آتا ہے اور اسلام ایک ایسا مطلب ہے کہ جس میں بگاڑ ہوگا ہی نہیں یعنی قرآن بدلا جائے گا ہی نہیں اور بگاڑ اس وقت ہوتا ہے جب کتابیں بدلی جاتی ہیں لہذا اور یہ شری مند بھاگوت گیتا کے چوتھے ادیا بتا رہا ہے کہ خود گیتا میں بھی بگاڑ پیدا ہوا ہے خود گیتا بھی بدلی ہے تو مہارشی جنم نہ لیتا بات میں کوئی نبی نہیں آتا تو یہ چیزیں بدلی گئی ہیں اور پھر جب بدلی گئی بگاڑ پیدا ہوا تب اوتار نے جنم لیا ہے اور کیونکہ قرآن ایک ایسی کتاب تھی کہ جس کے اندر کوئی بگاڑ ہونا تھا ہی نہیں اس لیے آخری نبی کو یہ کتاب دے کر بھیجی گئی اور اس کتاب کے لانے میں والے سے یہ وعدہ کر دیا گیا نسل نسل نسل اے نبی اور ہماظت کریں گے یا آخری قانون گائڈ بک ہے لہٰذا اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو ہی نہیں سکتا اس لیے کہ ہم نے نازل کیا ہم حفاظت کریں گے ذرا آپ کو سمجھتے کے معنی ہوتے تلاوت اے پیچھے پیچھے چلنا ارے نبی اس کتاب کے پیچھے پیچھے چلو اچھا بعد ہمارے اہلیم آزاد نے کہا ہے کہ اتلو کا لفظ یہ تلون سے مشتق ہے حافظ قیم جوزی رحم اللہ نے کہ یہ اتلو کا لفظ تلون سے مشتق ہے اور تلون عربی زبان میں اونٹ کے اس بچے کو کہا جاتا بن کا مطلب عربی زبان میں سلون اونٹنی کے اس بچے کو کہا جاتا ہے جو بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے جو بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے تو عرب کے لوگ کہتے ہیں ہاضا سلون یہ اپنی ماں کا فرما برباد اٹھ جا رہا ہے یعنی ماں آگے آگے رہی اور اس کا بچہ اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے اسی سلون سے بنا ہے تلاوت آئے نبی آپ قرآن کی تلاوت کیجئے جو آپ پر اتاری گئی یعنی جس طریقے سے اڑنی کا بچہ اپنی ماں کی فرما برداری کرتا ہے آئے نبی تم بھی قرآن کی فرما برداری کرو قرآن کے پیچھے پیچھے چلو قرآن کی بات کرو قرآن کی تابے داری کرو اور یہ نبی تو حکم دے کر پوری امت اسلامیہ کو حکم دیا جا رہا ہے امت اسلامیہ دعبے داری کر تو قرآن کے پیچھے پیچھے چل قرآن پر عمل کر کے پوری امت اسلامیہ کو گویا کہ آڈر دے دیا گیا ہے تو اس کا مانا اور مفہوم آپ نے سمجھ لیا اب آئیے قرآن کی خصوصیت کیا ہے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن کا نام جو قرآن رکھا گیا ہے پڑھنے والی کتاب تو یہ میرا چیلنج کہ دنیا کی تمام کتابیں آپ اٹھا ڈالیے چاہے وہ ڈیلی پیپرس ہو چاہے وہ ویکلی میگزین ہو ہفتے واری ہو یا وہ پندرہ دن پر نکلتا ہو یا منتھلی میگزین ہو یا وہ دنیا میں سب سے زیادہ نوجوان طبقہ جس کتاب کو پڑھتا اکثر وہ سیکسی بکس ہوتی ان کو بھی چلو رکھ لیجیے ہم آل ورلڈلی سطح کی بات کر رہے ہیں پوری دنیا کی سطح کی بات کر رہے ہیں دنیا میں جتنی کتابیں ہے تورا, زبور انجین اور سیکسی بکس ہیں منتھلی پیپرس پی پی پی ہیں اور اس کے علاوہ ویکلی ہے یا ڈیلی ہے کوئی بھی پیپر آپ لے لیجیے خاتون مشرق بھی لے لیجیے آجل بل لے لیجیے جو جو نکل رہا ہے سب کو لے لیجیے اور پھر پوری آل ورلڈلی انٹرنیشنلی سطح پر آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں کون سی کتاب دنیا میں کون سی کتاب سب سے زیادہ پڑھی جا رہی ہے ایک کھانے خدا میں بیٹھا ہوں ایک بیت اللہ میں بیٹھا ہوں رس کو ہاتھ کو نازل سمجھ کر کہتا ہوں کہ کائنات کے رب کی قسم نہ تو رات اتنی پڑھی جا رہی ہے نہ ضبور اتنی پڑھی جاتی ہے نہ انجیت پڑھی جاتی ہے اور نہ دنیا کی کوئی دوسری کتاب سب سے زیادہ پوری دنیا میں اگر آپ کو کثرت کے ساتھ جس کتاب کی تلاوت کرنے والے ملیں گے وہ ہے کتاب قرآن کری وہ ہے قرآن کریم یعنی قرآن کریم کی تلاوت کا شرط سے ہو رہی ہے اس لیے اس کا نام قرآن اینڈ بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب یہ وہ کتاب ہے کہ جس سے انسان کو جینے کا طریقہ سکھایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالان فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے اور میں پیچھے سے چھپ کر قرآن کو سننے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے جا رہے تھے میں نے دل میں سوچا کہ یہ تو شاعر کا شعر ہے میں نے دل میں سوچا کہ یہ تو شاعر کی آواز ہے یا نمون آیا تو یا نمون کا نمون وزن بیٹھتا چلا گیا جہاں لفظ علیم آ تو مہ علیم قبیر لطیف بسیر سب بیٹھتا چلا گیا یہ تو شاعر کا شعر ہے یہ تو شاعر کا کلام ہے ابھی میں نے یہ دل <سؤال> میں سوچا کہ میرے اللہ کے نبی نے یہ قرآن کریم کی رعایت پڑھنے شروع کر دی وما ہوا پھر تاؤ شاعر یہ کسی شاعر کا کلام نہیں یہ کسی شاعر کا پول نہیں ہے یہ کسی شاعر کا کلام نہیں جس تو تم سن رہے ہو حضرت عمر فرماتے کہ میں چوک گیا ابھی میں پیچھے تھا چپا ہوا تھا نبی نے مجھے نہیں دیکھا تھا لیکن جب میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ کسی شاعر کا کلام ہے تو انہیں اللہ کے نبی قرآن کریم کی یہ تلاوت کرنے لگے قل شاعر یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے فرمایا عمر پارو کہتے ہیں کہ سب میں میں دل میں یہ سوچا تب تو یہ کسی کاہین کا قول کسی کاہن کا کلام گرنے والے کی گڑی ہوئی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی اس شاید پر پہنچے وما یہ کسی کاہین کا کلام بھی نہیں ہے یہ کسی گرنے والے کی گری کتاب بھی نہیں ہے بلکہ تنزیل رب العالمین یہ وہ کتاب ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی گئی ہے یہ وہ کتاب ہے جو البان تعالی کی طرف سے اتاری گئی ہے اور سنو مسلمانوں میرے نصیبے کا کیا کہنا میری خوش قسمتی کا کیا کہنا اللہ نے نہ کتنی قسمیں کھائیں کتنی چیزوں کی کسمیں کھائیں اور کسمیں کھا کر اللہ نے کیا کہا لقول رسول کریم اے لوگوں میں اتنی قسمیں زمین آسمان چاند سورج ستارے سب کی قسمیں کھانے کے بعد تو میں یقین دلا رہا ہوں انہول لقول رسول ان کریم یہ رسول اے کریم کا قول ہے یہ رسول کی زبان سے نکلا ہوا قول ہے ذرا سو اللہ نے اپنے رسول کی صداقت کا اعلان جب دنیا میں کرانا چاہا تو اللہ کو بھی قدم کھانا پڑی اللہ کو یہ کہنا پڑا کہ اے مکہ تم میرے نبی کو چھٹ رہے ہو تم میرے رسول کو چھٹ رہے ہو امام کا تم تجزیب کر رہے ہو میں اتنی چیزوں کی قسمیں کھا کر تاکید یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ رسول کریم کا قول ہے میرے دوست اور بزرگوں غور کیجیے آج ہم دوسروں کی کتابیں لیے گھریں آج ہم اسلام کو ثابت کرنے کے لیے غیروں کی کتابیں لے کر آئے جس پر نہ اللہ نے قسم کھائی نہ نبی نے قسم کھائی اور میرے رسول کی صداقت کا اعلان اللہ کا کیسا اور یقین دوسروں کو دلا رہا ہے تو اللہ قسم کھا کر دلا رہا ہے تا کہ تاکہ تم جڑلا نہ سکو جب رسول کی بات کو لوگ کی قسم اللہ کی قسموں کے کے بعد سے جلا دیے تو ہم اور ہمارے بزرگوں یا ہمارے غیروں کی باتوں کو جھرلانے والے کتنے لوگ پیدا ہوں آپ اندازہ لگائیے اس قرآن کریم کی آیت کو سامنے رکھ کر اللہ رسول کریم اور آگے کہیں اللہ نے کہا بِقَوْلِ شیطان رضیم یہ کسی شیطان رضیب کا قول نہیں ہے بلکہ رسول کریم کا اس رسول کا قول ہے جو بڑا بزرگ ہے بڑا باعزت ہے میرے دوست بزرگ کو عقل کے ناخو لینے کی ضرورت ہے اور صحیح مطالے کی ضرورت ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ رسول کی حیثیت کیا ہے رسول کا مقام کیا ہے آقا کا مقام کیا ہے امام کائنات کا درجہ کیا ہے حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اس دن قرآن کی صداقت میرے دل میں بیٹھ گئی لیکن ابھی اسلام نہیں رہے اسلام نہیں رہے تو اسلام تو بعد میں لائے تھے کہ جب بہن کی زبان سے جو ہے قرآن جب قرآن پڑھانے والے نے قرآن کی چند چندایتیں سنائیں تب وہ سمجھ پائے کہ اسلام کیا ہے وہ اسلام کی حقانیت کیا ہے اسلام کی صداقت کیا ہے تو دوست اور بزرگوں آؤ اور چلو اور دیکھو کیا حضرت ہے ابن اتنے اپنا واقعہ نقل کرتے ہیں اسے ابن حزیر فرماتے ہیں مسلم شریف کیا دس کہ کی میں قرآن پڑھ میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا قرآن میرے ہاتھ میں تھا قرآن کو جب میں پڑھنے لگا تو میرے بغل میں میرا بچہ سو رہا تھا اور بچے کے سونے کی وجہ سے میں مطمئن تو تھا لیکن بچے کے بغل میں میرا گھوڑا بندہ ہوا میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی گھوڑے کا بدکنا شروع ہو گیا گھوڑے کا شور کرنا شروع ہو گیا گھوڑا چلنے لگا گھوڑا چلانے لگا مجھے یہ ڈر لگا کہ کہیں گھوڑا دے پیروں سے میرے بچے کو رون نہ ڈالے کچل نہ دے میں نے قرآن کریم کو بند کر دیا قرآن کو بند کر دیا آہ میں نے دیکھا جیسے ہی میں نے قرآن کو بند کیا میرے گھوڑے کا اچھلنا بند ہو گیا میرے گھوڑے کا چھلانگ لگانا بند ہو گیا میرے گھوڑے کا کودنا بند ہو گیا میں نے سوچا شاید اب گھوڑا شور نہ کرے میں نے پھر قرآن کریم کو کھولا اور میں قرآن کریم کو پڑھنے لگا میں نے کیوں ہی قرآن کریم کو دوبارہ پڑھنا شروع کیا میں نے دیکھا کہ گھوڑا پھر شور کرنے لگا گھوڑا پھر اچھلنے لگا پھر کودنے لگا میں نے کریم کو پھر بند کر دیا میں نے دیکھا کہ گھوڑے کو بند ہو گیا گھوڑے کا کودنا بند ہو گیا گھوڑے کا چھلانگ لگانا بند ہو گیا میں نے پھر پرانے کریم کو تیسری بار کھول لیا اور پڑھنے لگا چوہی میں نے کریم کو تیسری بار پڑھنا شروع کیا کی میں نے دیکھا کہ میرا گھوڑا پھر چھلانے لگا کودنے لگا مجھے ڈر لگا کہ کہیں میرے بچے کو رود نہ ڈالے کہیں میرے بچے کو کچل نہ ڈالے میں نے پرانے کریم کو بند کر دیا اور پرانے کریم کو بند کرنے کے بعد پھر میں نے بچے کو گھسیٹ لیا کہ, کہ میرا بچ, گھوڑا میرے بچے کو روندے نہیں آم, میں نے بچے کو جب گدیلا تو اچانک میری نظر آسمان کی طرف گئی میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا نظر آیا کہ آسمان پر سائبان کی مانند کو چیز چھائی ہوئی ہے آسمان پر صاحبان کی مانند کو چیز چھائی ہوئی ہے اور اس کے اندر چمک ہو رہی ہے روشنی نکل رہی ہے میں سمجھ نہیں پایا معاملہ کیا ہے دھیرے دھیرے وہ روشنی بونے لگی آ حضرت دیوزائی دیوزائی دیوزائی فرماتے ہیں کہ میں دوسرے دن نبی کے پاس آیا امام کائنات کے پاس آیا سرور کائنات کے پاس آیا جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی اے اللہ کے رسول میں نے ایسا معاملہ دیکھا ہے میں نے قرآن پڑھا گھوڑا چلانے لگا میں نے بن کر دیا گھوڑا بھی خاموش ہو گیا میں نے قرآن کو دوبارہ کرنا شروع کر دیا گھوڑا پھر چلانے لگا میں نے کو دوبارہ بند کر دیا گھوڑا پھر خاموش ہو گیا تیسری بار بھی اچانک میری نظر آسمان کی طرف گئی دیکھتا کہ ہوں کی کچھ چیز سائبان کی اس کے اندر روشنی پیدا ہو رہی ہے تو میں نہیں معلوم کہ وہ چیز کیا تھی کہا اللہ کی نبی میں نہیں جانتا اللہ رسول والم اللہ زیادہ جانے کائے اس کاش تم قرآن کو برابر پڑھتے رہتے اس کاش کے نے قرآن پڑھنا بند نہ کیا ہوتا آئے اس کاش کے تھی قرآن کی تلاوت کو بند نہ کیا ہوتا تو, تُو دیکھتا کہ صبح تک وہ صاحبان کی مان چیز چھائی تھی اور روشنی تو پاتا آئے اسے نہیں معلوم وہ فرشتے تھے فرشتے جو تیرے قرآن کی تلاوت کو سننے کے لیے آئے تھے وہ فرشتے جو اور میں نے بچے کو کھینچ لیا اچانک میری نظر آسمان کی طرف گئی دیکھتا کہ ہوں گی کچھ چیز صاحبان کی مانے چھائی ہوئی اس کے اندر روشنی پیدا ہو رہی ہے کہ اسے تو میں نہیں معلوم کہ وہ چیز کیا چیز کہا اللہ کی نبی میں نہیں جانتا اللہ رسول عالم اللہ رس کے رسول زیادہ جانے کہا کائ کاش تم قرآن کو برابر پڑھتے رہتے آئے اس کاش کہ ت نے قرآن پڑھنا بند نہ کیا ہوتا ہے اس کاش کہ تھی نے قرآن کی تلاوت کو بند نہ کیا ہوتا تو تیوتا کی صبح تک وہ صاحبان کی مانل چیز چاہیے تھی اور روشنی تو پاتا ہائے اسے تجھے نہیں معلوم وہ فرشتے تھے فرشتے جو تیرے قرآن کی تلاوت کو سننے کے لیے آئے تھے ایسا کیوں کہاں گیا ایک مقصد مکہ میں ایک جادوگر پیدا ہوا ہے اس کا نام محمد وہ پتہ نہیں کیا کیا پڑھتا ہے اور اس کی آواز جس کے کان میں چلی جاتی ہے وہ جادوگر ہے اس کے جادو کا اثر اس آدمی پر ہو جاتا ہے اور وہ پھر اس کے مذہب میں شریک ہو جاتا ہے آئے تو تم اس آدمی سے بات نہ کرنا نہیں جانے دیا کس کے پاس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہیں جانے دیا کیوں اگر یہ بھی محمد کی خدمت میں گیا صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بھی ان کی خدمت میں پہنچ گیا تو حق کی آواز اس کے کان میں پہنچ جائے گی اور یہ کہیں حق کی آواز سن کر بدل نہ جائے آج بھی لوگوں کو مجلسوں سے روکا جاتا ہے محفلوں سے روکا جاتا ہے اس کی مین وجہ یہ ہے کہ کی آواز ان کے کانوں میں نہ چلی جائے کہیں کا کلمہ ان کے قانون میں نہ چلا جائے اور ہاں اس لو تو بہت دوستی خود فرماتے ہیں کہ میں نے روئی نکالی اور روئی کو میں نے کانوں میں پھوس لیا بابا کہیں محمد کی آواز میرے کانوں میں نہ پڑ جائے م کہیں محمد کی آواز میرے کانوں میں نہ چلی جائے جب بھی نکلتے تھے روزان میں ٹھوس لیتے تھے اور چلے چلتے رہتے تھے کہ کہیں محمد کی آواز میرے کانوں میں نہ چلی جائے تو بیل فرماتے کہ ایک دن میں نے سوچا کہ آخر لوگ روکتے ہیں چلو سن ہی لیا جائے کہ کی معاملہ کیا ہے نبی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو پہل کہتے ہیں کہ میں نے کانوں سے روئی نکالی اور میں پیچھے سے سننے لگا کہ دیکھیں آخر کون سی چیز ہے جو محمد سناتا ہے کون سی چیز ہے جس سے لوگ مجھے روک رہے ہیں اور میں نے جیسے ہی روئی نکالی اور میں قرآن کے دو چار آئے میرے کانوں میں گئی نبی کی زبان سے نکلنے والا قرآن قرآن کا باغ میرے کانوں میں گئے وہاں نبی قرآن پڑھ رہے ہیں پیچھے سے تو بیر کی زبان سے یہ جملہ نکل رہا ہے اللہ الہ الا اللہ. محمد رسول ہو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے لبھوئی نہیں اور جناب محمد الرسول اللہ وسلم اللہ, اللہ کے رسول ہیں میں نے یہ کلمہ پڑھا تو بیر دو فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کلمہ اس لیے پڑھا کیونکہ محمد کی زبان سے جو جملے نکل رہے تھے وہ جملے ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ یہ کسی جادوگر کا جادو نہیں ہے اور یہ کسی بغیر کا کلام نہیں ہے میں نے بہت سے شاعروں کے اشعار سنے لیکن یہ شاعر کا انداز بھی نہیں ہے میں نے کاہنوں کی کڑی ہوئی باتیں بھی سنی ہیں لیکن کلام میں ہمیں کی کی آتر آتر بھی نہیں دکھائی دے رہا تھا. نہ کوئی جادو نظر آ رہا تھا اور, محمد جیسا, اجنبی اور محمد جیسا ایک امی پر آدمی یہ کلام پڑھ رہا ہے جو بڑے سے بڑے پڑھے لکھے لوگ نہیں بنا سکتے آہ میں نے یہ کلمہ جب سنا تو میں اسلام لے آیا میں قرآن پر لے آیا میں مدینے والے پر ایمان لے آیا اشحد اللہ اللہ و اشحد اللہ محمد الرسول رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے اللہ کوئی معبود نہیں اور جناب محمد الرسول کے رسول کے کلام پر مدینے والے فرش والے مصطفیٰ کے فرمان پر بے ایمان لا چکا ہوں کسی اور پر نہیں بس یہ دو چیزیں ان کی مین تھی غور تو کی اور آؤ مسلمانوں دل چاہتا ہے مئوالوں تو سنایا تمہیں بھی سنا دو اور کچھ لوگ بیچارے ہزم نہیں کر پائے وہ ان کے نصیبے میں آیا آؤ تم تو کم سے کم سن لو تمہیں تو بتا دو کیونکہ تم سننے آئے ہو اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سننے نہیں آتے بلکہ بینڈ لگوانے کی بھی کوشش کرتے ہیں وہ بھی میرے بھائی اللہ ان کو اپنے سلیم کا فرمائے ان کو ہدایت دے ہم تو وہ اپنے بھائیوں کی ہدایت کی دعائیں ہی کریں گے لیکن تم آؤ, تمہیں سناؤ شاید تم عمرت حاصل کر سکو قرآن کریم کی کا مقام کیا ہے بروز قیامت اور جب جنت و جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا تو جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے اور ایک لمبی مدت تک وہ جہنم کے اندر رہیں گے کافی دنوں تک اور کچھ حدیث میں آتا نا نکالتا اللہ تعالیٰ نکالتا بھی رہے گا جیسے کسی کی سزا آج پوری ہو گئی اس کو نکال کے جنت میں داخل کر دیا کسی کی سزا کل پوری ہوئی اس کو نکال کے جنت میں داخل کر دیا تو ایک مسلمان جب جنت میں باقی رہ جائے گا جس نے سب سے زیادہ گناہ کیے ہوں گے دنیا میں وہ سب سے بعد میں جنت سے نکالا جائے گا اور اس کے بعد جنت جہنم کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا یعنی سب سے زیادہ سزا پانے کے بعد جہنم سے اس کو سب سے آخر میں نکالا جائے گا جب وہ آدمی جہنم سے نکلے گا تو اس کا جسم کوئلے سے بھی زیادہ کالا ہوگا اور اس کی منتوں اور دعاؤں کی وجہ سے اس کو جہنم کے دروازے کے پاس کھڑا کر دیا جائے گا کیونکہ وہ یہ چیخ رہا ہوگا جہنم میں اے اللہ میں تو اسے یہ نہیں کہتا کہ مجھے جنت میں داخل کر دے اللہ مجھے صرف جہنم کے دروازے کے پاس کھڑا کر دے میں یہ نہیں چاہتا کہ مجھے تو جنت میں بھیج اللہ جہنم سے تو نکال دے لیکن صرف جہنم کے دروازے کے پاس لے جا کر کھڑا کر دے مسلمانوں سنو یہ کون آدمی ہے اللہ کہے گا ٹھیک ہے میں تجھے نکالے دیتا ہوں چاندم سے لیکن چاندم کے دروازے کے پاس کھڑا کر دوں گا تو تو دوسرا سوال نہیں کرنا کہے گا اللہ اس کے بعد میں تجھ سے کوئی دوسری چیز نہیں مانگوں گا کوئی دوسرا سوال میں تجھ سے نہیں کروں گا نکل گیا جہنم سے نکال دیا گیا اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا ہاضا حرم من النار یہ آدمی جہنم سے آزاد کیا گیا ہے یہ آدمی جہنم سے آزاد ہوا ہے جنتی جب اپنے اوپر محل پہ چڑھیں گے جہنم کے دروازے کے پاس جب اس آدمی کو دیکھیں گے تو اس کے ماتھے پر لکھا ہوگا ہا گا ہو رو یہ جہنم سے آزاد کیا گیا ہے اس چیز کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ اس کو چڑھائیں گے کہ دیکھو جہنمی آدمی گنا گار اپنے گونا کی سزا پائے ہوئے ہے آج بیچارہ جہنم کے دروازے کے پاس کھڑا ہے یہ آدمی جب ان کے چڑھاوے میں آ کر چڑھ جائے گا کہے گا اللہ میں تج سے ایک دعا اور کر رہا ہوں میں تو سے ایک سوال اور کر رہا ہوں اے اللہ پسند میں تیرے عزت و جلال کی اس کے بعد میں, میں دوست سے تیسرا سبال نہ کروں گا میری دوسری دعا سن لے میرا دوسرے میری دوسری دعا قبول فرما لے کہا وہ دوسری بات کیا کہا میرے بندے کیا مانگ رہا ہے کہے گا اے اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کسی پانی سے جنت کے پانی سے مجھے نہلا دے یا ماحول خورا سے مجھے نہلا دے تاکہ میرا بدن صاف ہو جائے کوئلے کی طرح جو میں کالا ہوں میں دنیا کی شکل میں آ جاؤں اور اللہ میرے ماتھے پہ جو نشان ہے میری پیشانی پہ پی جو نشان ہے تو اس کو ملیا میٹ کر دے تو اس کو میٹ دے اللہ کہے گا دیکھو اس نے تو مجھ سے کہا تھا کہ دوسرا سوال نہ کروں گا اب یہ ایک دوسرا سوال کر بیٹھا کہ اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم میں اس کے بعد میں دوسرا سوال نہ کروں گا اللہ کہے گا اے کہ فرشتو میرا بندہ مجھ سے وعدہ کر رہا ہے کہ اب تیسرا سوال نہیں کرے گا جاؤ ذرا میرے بندے کو لے جاؤ اس کو نہلا دو اس کے پیشانی کے نشان کو مٹا دو لہذا اللہ اس کو نہلا دے گا اس کو نہلا دیں گے اور اس کے بعد میں جب وہ انداز ہو کر آئے گا وہ پہلے سے بھی زیادہ صاف ہو چکا ہوگا اور اس کی پیشانی کا داغ بھی مٹ چکا ہوگا ہار ہو من منار یہ داغ بھی صاف ہو چکا ہوگا اب یہ آدمی پھر جہنم کے دروازے کے پاس کھڑا ہے سوچ رہا ہے وچار کر رہا ہے کہ آخر کہیں جانے کی اجازت تو نہیں ہے جہنم سے آزادی مانگی وہ بھی مل گئی میں نے جو ہے نہانے کے لیے کہا چلو وہ بھی ہو گیا میرا اب تو میری کوئی دعا کم نہیں ہوگی اچانک اس کو ایک درخت نظر آئے گا جس میں کچھ میزے ہوں گے جس میں کچھ پھل ہوں گے یہ اس پھلدار درخت کو دیکھ کر چیخنے لگے گا کہ آئے اللہ میں تو صحیح نہیں کہتا کہ تو مجھے جن میں داخل کر دے دیں اللہ میری تیسری دعا اور سن لے اس کے بعد میں قسم ہے تیرے و جلال کی میں چوتھا سوال نہ کروں گا میں چوتھی دعا نہ کروں گا میں چوتھی تمنا نہ کروں گا اللہ کہے گا کیا چاہتا ہوں میرے بندے کا اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اس درخت کے قریب پہنچا دے پھلدار درختوں کے قریب پہنچا دے اس کے بعد میں تو سے چوتھی چیز نہ مانگوں گا اللہ کہے گا وعدہ جیسے آج کل چلتا نا پرومس وعدہ ہو گیا کا اللہ قسم میں تیرے عزت و جلال کی نہیں مانگوں گا کہ فرش تو جاؤ میرے بندے کو اس درخت کے قریب پہنچا دو اور اے بندے دیکھ اپ چوتھا سوال نہ کرنا کہ اللہ تیرے عزت جلال کی قدم نہیں اب چوتھا سوال نہ کروں گا اللہ بھی دیکھو کیسے اس کو بھیج رہا ہے لوگ کہتے ہیں اللہ مزاق نہیں کرتا ارے اللہ کی کفت سے مذاق کرنا اللہ یس بہم او بھیم ویم قرآن خود کہہ رہا ہے اللہ ہو بہم اللہ ان سے مذاق کرتا ہے اللہ کی ایک قبت اس کرنا ہے مذاق کرنا پیے تو اللہ کیسے مذاق کر رہا ہے مجھ پر اعتراض کرنے سے پہلے قرآن پر اعتراض لگانا اور اگر لگاؤ گے تو سلو کفر کے دائرے میں داخل میں نے کہتا قرآن کہہ رہا ہے اللہ ہو یسادی بھیم وم بھی اللہ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اللہ ہو اور آپ سنو درخت کے قریبی آدمی پہنچ گیا ایک پھل توڑے گا ابھی اس کو کھائے گا ابھی اس کو منہ تر لے جائے گا ابھی دانتوں سے اس کو توڑا نہ ہوگا دانتوں سے اس کو نہ ہوگا دانتوں سے اس کو چبایا نہ ہوگا اتنے میں وہ اس سے پیسہ خوبصورت اور پھلدار درخت کا ایک جو ہے پھلدار درخت نظر آئے گا اس کو دیکھ کر ریالمیب کو پھینک دے گا اس پھل کو اوپر پھینک دے گا اور کہے گا اللہ دیکھ میں نے ابھی اس درخت کا پھل نہیں کھایا دیکھ میں نے ابھی اس درخت کا کوئی پھل نہیں چاخا میں سو اس میں یہ نہیں میں یہ نہیں کہتا کہ میں کر دے اللہ سنی میری ایک دعا اور قبول کر دے میری ایک دو سن لے مجھے اس درخت کے بجائے اس درخت تک پہنچا دے اس درخت کے قریب مجھے کر دے اللہ کہے گا گائے بندے تو اپنا وعدہ بار بار توڑ رہا ہے اب میں تجھے اس درخت کے قریب نہ پہنچاؤں گا اے اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تیرے عزت و جلال کی قسم اس کے بعد میں کوئی وعدہ خلافی نہ کروں گا اے اللہ مجھے اس درخت کے قریب پہنچا دے اللہ کہ تم ہو گئے جاؤ میرے بندے کو درخت کے قریب پہنچا دو اس درخت کے قریب پہنچ گیا پھل کو توڑا ایک پھل میں بارہ بارہ ایک پھل میں بارہ پھلوں کا ٹیسٹ دیکھی جاد الماج اللہ میں نے تعین کی ایک پھل میں بارہ پھلوں کا ٹیسٹ یہ دنیا کی نعمتیں کیا ہوئی توڑا کھا رہا ہے وہی پیٹ درخت کی ٹیپ سے لگا کر کھا رہا ہے بیچارا بھی آدھا پھل کھا سکے گا آدھا اتنے میں اس کو جنت کا دروازہ نظر آئے گا آگے کو لی جنت کا دروازہ نظر آیا باب الجنہ یہ جنت کا دروازہ ہے کہے گا اللہ بہت نام سنا تھا تیری جنت کا یہ تو نہیں کہتا کہ مجھے جنت میں داخل کر دے میرے تو عمل کہ مجھے جنت میں لے جا سکے اللہ اتنا تو ضرور تو دل کر سکتا ہے کہ مجھے جنت کے دروازے تک پہ پہنچا دے تاکہ میں آپ جنت کے دروازے خالم ہو مجھے بھی جنت کا کچھ نصیبہ مل جائے کچھ حصہ مل جائے اے اللہ مجھے جنت میں داخل نہ کر میں یہ نہیں کہتا کہ جنت میں داخل کر دے لیکن دروازے تک پہ تو پہنچا دے اللہ کا بڑا اللہ بندہ انگلی پکڑ کے پہنچا پکڑ رہا ہے کہا جہنم سے آزادی مانگی میں نے دی دی اپنے بدن کی صفائی مانگی میں نے وہ بھی دے دی اپنے نشان کو مٹانا چاہ میں نے وہ بھی کر دیا میں نے پہلے درخت پر بھی پہنچایا دوسرے درخت کے قریب بھی پہنچایا او میرا اب میں تیری وعدہ خلافی کو بھیجتے ہوئے اب میں تیری کوئی دعا نہ سنوں گا کہ اللہ تو یہ نعمتیں دکھلا رہا ہے دنیا میں بڑی نام نام بڑا نام سنا تھا اور اللہ تیرے عزت تو جلال کی کسم اب میں کوئی واضح فلافی نہ کروں گا بس تو مجھے جنت کے قریب پہنچا دیتا کہ میں یادہ پھل اس طرف کے سے ٹیک لگا کر اللہ لو اللہ کہ میرا بندہ مجھ سے وعدہ کر رہا ہے جاؤ اس کو جنت کے دروازے تک پہنچا دو لیکن اندر داخل نہ کرنا اندر لے جانا یہ بے چاہ رہا ہے اور جنت کا دروازے سے ٹیک لگاتا ہے اور پھل کھانے لگا یہاں پھل ختم ہوا وہاں جنت کا دروازہ فرشتوں نے کھولا رت کون ہے جنت کے دروازے کے قریب فرشتہ سوال کرے گا یہ کون ہے جو جنت کے دروازے سے ٹیک لگا کر پھل کھا رہا ہے یہ آدمی جب مڑ کے دیکھے گا کھڑکی کھلی ہے جنت کی نعمتیں دکھائی دے رہی ہیں رشتے کو تو بھول جائے گا کہ وہ پوچھنے والے ہیں مجھ سے یہ مت پوچھ کی میں کون ہوں کہے گا اے اللہ اب تک تجھ سے مانگا آج ایک اور سوال میں تجھے سے کر رہا ہوں اے اللہ تو میری ساری دعائیں سنی ایک دعا اور میری سن لے ارے اللہ میں میں داخل کر دے مجھے چند لمحوں کے لیے جنت میں گھومنے کا موقع دے دے. بڑا نام سنا تیری جنت کا. دنیا میں جنت میں جانے کا موقع دے دے ہمیشہ کے لیے نہیں ایک نظر پوری جنت کو دیکھنے کا موقع دے دے اللہ کہ وہ میرے من اچھی نہیں یہ ہر اچھا نہیں یہ لالچ اچھا نہیں جا جہنم کے دروازے کے قریب لے جاؤ یہ تو بار بار جنت میں گھسنے کی اپیل کرنے لگا کیا اللہ میں معلوم ہے مجھ میں جانتا ہوں کہ میرا ٹھکانہ وہی ہے جہنم کے دروازے کے قریب لیکن اللہ اتنی چیزیں دکھلائی ایک ہی چیز دور باقی رہ گئی اے اللہ مجھے ایک نظر جنت کو دیکھیں جمع نہ دے دیں ایک نظر دیکھ رہا ہوں تیرے و جلال کی قدم میں اس کے بعد میں پھر کوئی سوال نہ کروں گا او oh, میرے فرشتوں جاؤ میرا بندہ ہے بیچارہ گناگار ہے جاؤ جنت کو دکھلا دکھلانا اور دیکھو جنت میں دکھلانے کے بعد جلدی سے نکال لاؤ اس کو باہر اب یہ آدمی جنت میں گھس گیا جنت کو دیکھ رہا ہے کیا یہ دنیا کی کنڈیشن میں مزہ اور کیا اوہ, سوفا سیٹ میں مزہ جنت کے اندر یہ آدمی چل رہا ہے دھیرے دھیرے قدم رکھ رہا ہے تاکہ دیر تک نظارہ کرنے کا موقع ملے Oh, نظارا کرتا جا رہا ہے جنت کو دیکھ لیا اور سن لو آج تمہیں ایک نئی بات بتاؤں جنت کے اندر ایک آدمی کے لیے اور وہ ہیں جناب محمد رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم ان کے لیے ایک مقام بڑا بلند بنایا گیا اس مقام کا نام ہے مقامی محمود ہم بھی دعا مانگتے ہیں ہر ادان کے بعد اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے نبی کو مقام محمود عطا فرما وہ مقام محمود صرف آقا کے لیے امام کائنات کے لیے سرورے کائنات کے لیے سن لو اس مقام محمود اندر نہ اللہ کے نبی کا یارے غار ابو بکر داخل ہو سکتا نہ اس مقام محمود میں اللہ کے نبی کا ساتھی نمر داخل ہو سکتا نہ اسمان جا سکتا نہ ہوتا نہ رو... کوئی نہیں یہاں تک کہ نبی کی چہیب تھی خدیجہ بھی نہیں اور نہیں یہاں کہ نبی کے نواز حسن بھی نہیں حسین بھی نہیں اور نبی کی لکڑی جگر فاطمہ بھی نہیں رضی اللہ وہ تعلق آؤ مسلمانوں ذرا غور تو کیجئے آؤ مسلمانوں ذرا سوچو وہ مقام محمود کو دیکھ کر کہے گا کہ یہ مقام تو کسی دوسرے کو مل ہی نہیں سکتا نہ اس میں کوئی جا سکتا کیونکہ وہ مقام محمود ہے یہ آدمی اس مقام کو دیکھنے کے بعد مقام محمود کے بعد جو دوسرا محل ہوگا جو دوسری بلڈنگ ہوگی یعنی مقامی محمود کے بعد یہ آدمی مقام محمود کے بعد دوسری منزل کو دیکھے گا دوسری بلڈنگ نظر آئے گی کہے گا اللہ میں مقام محمود میں داخل تو نہیں مزل اس میں کوئی نہیں بڑے پا نہیں اجازت سکتے تو میری کیا وہ ساتھ میری کیا بتاتے میں یہ چاہتا ہوں کہ مقام محمود کے بعد یہ جو سب سے اونچی بلڈنگ مجھے نظر آ رہی ہے میں نے پوری جنت دیکھی اب آخری یہ چیزیں باقی رہ گئی اللہ مجھے پوری اونچائی پر رہنی سب سے اونچی چوٹی پر جانے کی اجازت دیتے اس کے بعد میں وہاں سے خود ہی نکل آؤں گا اور اپنی منزل میں پہنچ جاؤں گا جو میرا ٹھکانہ اللہ کہے گا بڑا پادا خلاف تھا لال جی وہ میرے بندے میرا نبی دنیا میں پہلے ہی کہہ کر آیا تھا کہ انسان کی لالچ کیا ہوتی ہے لہو کا نالی بنیادہ مالنی لا تمگا لت تو بلا ہوا منتابہ آدمی کے ہرس کی حالت یہ ہے آدمی کے لالچ کی حالت یہ ہے کہ اگر اس کے پاس سونے اور چاندی سے بھرے ہوئے دو جنگل بھی ہو سونے اور چاندی سے بھری ہوئی دو وادیاں بھی ہو ان کا نالی بنیاد سونی اور چاندی سے بھرے ہوئے دو جنگل بھی ہوں تب بھی اس کا پیٹ نہیں بھر سکتا لا تم کا سالی سا، وہ تیسرے کی خواہش کرے گا وہ تیسرے کی تمنا کرے گا اللہ آش میرے پاس تیسرا سونے سے بھرا ہوا کمرہ اور ہوتا تیسرا جنگل اور ہوتا آپ دیکھ لیجیے امیروں کو مالداروں کو دولت بندوں لوگ جتنی دولت اتنی نماز سے دور جتنی دولت اتنی نماز سے دور ہائے پیسہ جبکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ میری جائیداد نہیں یہ میری زمین نہیں یہ میرا پیسہ نہیں جس کے لیے کر رہا ہے تیرے مرنے کی بات تیری اولاد آپس میں کے لیے لڑے گی اسی کے لیے مرے گی بھائی بھائی, بھائی کا نقل کرے گی خون کرے گی اس کو یہ سب کچھ معلوم ہے لیکن پھر بھی ہائے دولت لو تو لا سونے اور چاندی سے پیٹ نہیں بھر سکتا آؤ میں بتاؤں کہ پیٹ اس کا بھرنے والی کون سی چیز ہے قبر کی مٹی ہے قبر کی مٹی جب تک مرے گا نہیں لالچ جائے گا نہیں اور جہاں مرو قبر کی مٹی ہی اس کا پیٹ بھر سکتی ہے مطلب یہ ہے کہ وہ بوڑھا پیٹ تک لالچ اپنے ذہن سے نہیں نکال سکتا اپنے دل سے نہیں نکال سکتا آخری سانس بھی جا رہی ہوگی تب بھی آئے پیسہ آئے دولت وہ یہ کرے گا اور قبر کی مٹی مر گیا قبر میں دفن کر دو وہی اس کا پیٹ بھر سکتی ہے یا بنے گا غور کیجئے دوستو اور بزرگوں کہا انسان میں تو جانتا ہوں اے آدمی میں تو جانتا ہوں تیرے کی حالت کیا ہے تو نے جہنم سے زیادہ تھی مائی میں نے وہ دی نے بنانے کے لیے کہا میں نے نیلا دیا اور پہلے درخت کی فرمائش کی وہ بھی دے دیا درخت کے پاس یہ نہیں ہوگا کہاں پہ مایوس نہ لوٹا مجھے یہاں سے نراش نہ لوٹا مجھے تیری رحمت کی مجھے بھرپور امید ہے کہ آخری محل تجھے ضرور دکھلائے گا اے اللہ اس کے بعد جا چاہے مجھے کر دینا جانم کے دروازے کے پاس کھڑا کر دینا لیکن اے اللہ تون نے سب دکھلایا یہ آخری چوٹی بھی دکھلا دے سب سے اونچی چوٹی پر پہنچا دے اللہ کہے گا ارے میرے فرش دو میرے بندے کو ساری چیزیں تم نے دکھلا دی جاؤ جاؤ یہ چوٹی بھی دکھلا دو ساری چیزیں دکھلائی یہ محل بھی دکھلا دو یہ آدمی اس محل اللہ کہ ذرا جلدی جلدی لے جاؤ اور اوپر چوٹی سے گھما کر جلدی کو جان کے دروازے کے پاس کھڑا کر دو جان کے دروازے کے پاس لے جاؤ وہی اس کی جگہ ہے وہی اس کو کھڑا کر دو فرشتے جلدی جلدی لے جانا چاہیں گے آدمی دھیرے دیرے, دیرے سیڑھیوں پہ قدم رکھے گا کاش مجھے تھوڑی دیر اور مل جائے ایک ایک سیکنڈ میں وہ پڑھا تو مسرت محسوس کرے گا تمام خوشیاں کو میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی میں کرے گا اور دھیرے دھیرے قدم رکھے گا اور اللہ تبارک بالا بھی مسکرائے گا غور کرو اپنے بندے کی حالت پر دیکھو کیسے بندہ میرا بندہ کیسے جنت کے کی لیے پریشان ہے یہ آدمی سیڑھیوں میں دھیرے دھیرے قدم رکھ رہا ہے آخر کوئی دن تو آئے گا یہ آدمی جنت کی سب سے اونچی چوٹی پہ چڑھ گیا دیکھنے لگا جنت کی محل کو دیکھ رہا ہے اس چوٹی کو دیکھ رہا ہے سب کچھ آدمی اس چوٹی کو دیکھ کر دل میں سوچ رہا ہے کاش یہ محل ہمیشہ رہنے کے لیے مجھے مل جاتا کاش میں اسی چوٹی پر رہتا لیکن اب اپنی آواز زبان سے بلند نہیں کر پا رہا ہے اب اپنے منہ سے یہ نہیں کہتا ہے اے اللہ مجھے یہ محل دے دے کہاں تک کہے بیچارا یہاں آتی شرمیا گیا چاہتا بہت ہے دل میں کہ مجھے یہ محل مل جائے لیکن زبان سے نہیں کہہ پا رہا کہ اللہ مجھے یہ محل رہنے کے لیے مل جائے جیسے میرے آقا جب اللہ جب میں پر گئے نماز پڑھائی پچاس وقت کی لے کر آئے موسا نے کہا جاؤ میری امت دو وقت کی نہیں پڑھ پائی تمہاری امت پچاس وقت کی کیسے پڑے گی نبی آئے پھر پڑے موسا کے کہنے پر چلے گئے پھر اللہ نے دس وقت کی کم کر دی چالیس وقت کی پھر کہا کی میری امت دو وقت کی نہیں پڑھ پائی گی تیری امت چالیس وقت کی کیسے پڑے گی پھر گئے پھر کم کرائیں تیس وقت کی پھر علیہ السلام نے کہا اور کم کراؤ پھر گئے پھر بیس وقت کی پھر آئے پھر کہا آئے مساج میں نہیں جانا چاہتا کہ جاؤ اور کم کراؤ اللہ کے پاس گئے اور کم کرائیں دس وقت کی نماز قائم موسیٰ میں نہیں جانا چاہتا کہ جاؤ اور جاؤ اور کم کراؤ دیکھو اللہ بڑا مہربان ہے بڑا مہربان ہے کہا گئے اوپر پھر پانچ وقت کی نمازیں رہ گئی اللہ کے حضرت موسیٰ نے کہا اللہ کی نبی اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے جاؤ میری امت دو وقت کی نہیں پوری کر پائی اللہ جب جاؤ گے تو ایک ہی وقت کی نماز رہ جائے گی تمہارے لیے بہت آسانی ہو جائے گی قائم موسیٰ چپ رہو اب مجھے بار بار اپنے کے پاس جانے شرم آ اب رک جاؤ اب میں نہیں جانا چاہتا مجھے بار بار اپنے رتھ کے پاس جانے میں آیا رہی ہے شرما رہی ہے ایک غیب سے آواز آئی خسا اس میں سیوتی نے نقل کیا نکالا ایک آواز آئی کہ آئے محمد سمند تم مجھ سے شرما گئے تم مجھ سے حیا کر گئے تم میں مجھ سے ہجاب آ گئے پردہ کر گئے جاؤ اب میں نے پانچ وقت کی نمازیں تمہاری امت پر فرض کر دی ہیں اگر ایک مرتبہ اور آ جاتے تو میں نمازوں میں اور تقریب کر دیتا اور نمازیں کم کر دیتا سوچ رہے ہوں گے کبھی اور چلے گئے ہوتے تو اچھا ہوتا اللہ کے نبی پر پانچ وقت کی نماز فرض پوری امت کے لیے غور کیجیے دوست اور بزرگوں جیسے نبی شرما گئے بار بار نہیں کہا آپ میں نہیں جانا چاہتا پانچ وقت کی نمازیں پڑھ لو گئی یہاں آدمی بھی جنت کے سب سے اونچی اونچی چوٹی پر جا کر رک گیا فرشتے کہتے ہیں نکلو اور یہ دل میں سوچ رہا ہے کاش کے مجھے یہ رہنے کے لیے مل گیا ہوتا کاش مجھے یہ مقام ہمیشہ کے لیے مل گیا ہوتا کاش میں نے مقام کو میٹر کے لیے پا لیا ہوتا کاش مجھے نکالا نہ جاتا گھنٹی بجی یعنی الارم ہوا اس کو آپ جو بھی سمجھنا چاہے سمجھ لیں یعنی فرشتوں کی آواز آئی کہ نکلو بس سب کچھ دیکھ لیا اب چلو یہ آدمی مایوس ہو گیا آنکھوں سے آنسو نکل آئے وہ میرے نصیبے کا کیا کہنا میری بات کو ذرا توجہ سے سننا کان کے پر کھول کر سننا میں یہاں سے کیا بات کہنے جا رہا ہوں ذرا توجہ کے ساتھ سننا یہ آواز یہ دل بچارا سوچ رہا ہے کہ کاش یہ میں رہنے کے لیے مل گیا ہوتا فرشتوں کی آواز آئی نکلو یا آدمی ہم کون لگا تے نکلو لیکن اب رب سے اب یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے یہ محل رہنے کے لیے بہت بھاری قدم ہے اترنے کے لیے دل گوارا نہیں کر رہا ہے کاش محل رہنے کے لیے مل گیا ہوتا لیکن اپنی دباؤ سے نہیں کہہ پا رہا ہے کہ اللہ مجھے دے, دے دے لیکن اس کا کیا کیا جائے لیکن اس کا بھی کوئی جواب تو ہوگا ذرا غور تو کرو آخر ٹھیک اس کے دل میں کاز محل رہنے کے لیے مل جائے وہ اپنے دل کی تمنا اپنے دل میں رکھے ہوئے اور سن لو وہ اللہ اس کے دل کی تمنا کو بھی جانتا ہے وہ کیا سوچ رہا ہے اپنے دل میں اللہ وہ اپنے اللہ سمجھ رہا اللہ جان رہا ہے کہ اس کے دل میں کیا بات ہے اور وہ کیوں سمجھتا ہے کیوں جانتا اس لیے ذاتی صدور. اللہ تو اتنا جانتا ہے اتنا جانتا ہے کہ تیرے دل میں جو خیال آتا ہے وہ بعد میں ہے لیکن اس کا علم اللہ کو سے بھی پہلے ہو جاتا ہے تیرے دل میں کل کھڑکا ہوتا ہے وہ ہوتا بعد میں اس کو پہلے ہی دن جان جاتا ہے اس لیے میں کہتا ہوں جو دلوں سے اتنا قریب ہو جو تینوں کے اتنا قریب ہو کہ تم جو دعا دل میں سوچ رہے ہو وہ دعا सोच से بعد میں ہو وہ جان لیتا ہے پہلے اس لیے مانگو تو اس سے مانگو उसके सामने تو اس کے سامنے گل گڑا رونا ہو تو اس کے سامنے رو اور جاؤ تمہیں اولاد مانگنا ہو تو اس سے مانگو جو شہر سے بھی زیادہ قریب ہے جو تل میں دعا سوچ رہا ہے وہ سوچ سے بھی پہلے تیری سوچ کو جان دیا ہے کہ تیرے دل میں کیا ہے یا قدم ہٹا رہا ہے سیڑھی سے دل بھاری ہے فرشتے آٹھ بکڑ کے کھینچ لیں چلو جانن کے دروازے کے قریب جا تمہاری منزل وہاں ایک ایک آواز آتی ہے میرے بندے کو چھوڑ دو یہ اوپر والی چوٹی میں نے اسی کے لیے بنائی ہے یہ محل میں نے اسی کے لیے بنایا ہے یہ اونچا مقام میں نے اسی کو دیا ہے اس کے دل میں تمنا ہے لیکن شرم کی وجہ سے کہہ نہیں پا رہا ہے یہ چاہتا ہے لیکن زبان سے ادا نہیں کر پا رہا ہے اور میں جانتا ہوں اس لیے کہ نو والی سدور میں اپنے بندے کی شہر سے بھی زیادہ قریب ہوں میں اپنے بندے کے دل سے بھی زیادہ قریب ہوں اللہ نے وہ محل اسی کے لیے بنایا ہے اس کو چھوڑ دو رہن دو دے دو لہذا فرشتوں نے وہ محل دے دیا اور وہ آدمی اس میں رہنے لگا آپ یہ خصائص میں اللہ مسی کیا نقل کرتے ہیں ذرا دیکھیے کہا صحابہ کے سامنے یہ پورا منظر واقع جب اللہ کے نبی نے بیان کیا کہا اے اللہ کے نبی تو بڑا خوش نصیب آدمی لیکن آپ نے کیا سوال کیا اے صحابہ کیا تم جانتے ہو یہ کون آدمی تھا جس کو اتنا اونچا مقام ملا اتنا بلند درجہ اور رتوا ملا اتنے گنا اس آدمی نے کیے کہ جہنم میں بھی سب سے زیادہ رہا اور اتنا زیادہ گناہ کرنے والا گناہ گناگار آدمی جب جہنم سے نکلا تو جنت کا سب سے اونچا محل پا گیا آخر بات کیا ہے یہ کون ہے جانتے ہو صحابہ نے کیا جواب دیا اللہ رسول اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں اللہ زیادہ جانتے ہیں